اللہ ہر ہر کے اندازے اندازہ غیب شہادہ جاننے والا چھپی چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا القبیروں بہت بڑا ہے المتعال بڑا برتر ہے منکم من اثر اللہ پر برابر ہے سلام اللہ پر برابر ہے تم میں سے جو چھپ کے کرے بات سے بات کرے وہ بھی سنتا ہوں وہ من ہوا مستقف لائی لے اور جو آدمی رات کو چھپ گیا میں اسے بھی جانتا ہوں وہ سارے بمبن نہار اور جو میں چلنے لگا میں اس کو بھی جانتا ہوں جو آدمی دن کے وقت گلیوں میں چلتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں اور جو رات کو چھپ جاتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں لہو موقع میرے لیے میں نے کچھ نگہبان مقرر کر رکھے ہیں جو لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں مراد فرشتے ہیں مراد فرشتی ہیں وہ حفاظت کر رہے ہیں یا فضول وہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں من امر اللہ کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے لوگوں کی حفاظتیں کر رہے ہیں وہ فرشتے بھی مقرر ہیں یہ ساری چیزیں اللہ بیان کر رہے ہیں آگے اللہ نے بیان کیا وہی تو ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوفن کبھی دھرانے کے لیے کہ کہیں گر نہ پڑے کبھی دھرانے کے لیے کہ بجلی گر نہ پڑے وہ تمان اور کبھی لالی اللہ تعالیٰ صحابت سکال بڑے بھاری بھاری بادلوں کو اللہ اٹھا کے لاتا ہے وَيُصَبِّهُ اور راد رات فرشتہ تصبیئیں پڑتا ہے بے ہمدی ہی اس کی خوبیوں کے ساتھ یہ جب بادل گرجتے ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں رات فرشتہ تصویر پڑھ رہا ہوتا ہے یسبح الراد راد رات فرشتہ تصویریں پڑھتا ہے اس کی خوبیوں کے ساتھ ول ملا اور سارے فرشتے اس کی خوبیوں کے ساتھ تصویریں پڑھتے ہیں من خی فتح اس سے ڈر کے اس سے ڈر کے رات فرشتہ تصویریں پڑھتا ہے اور دوسرے ملائکہ تصویریں پڑھتے ہیں ویورسلسوائے کا پھر وہ بجلیاں زمین پہ پھینک دیتا ہے فیوسیبا پس جس پہ چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے جس پہ چاہتا ہے بجلی گرا دیتا ہے وہ یوجاد لون فلّہ وہ جاد اللہ فرماتی ہیں یہ سارے کام کرنے والا میں رحم کے اندر جو کچھ ہے اس کی مدت کتنی ہے رحم کے اندر بچے کتنے ہیں بچے کی حالت کیا ہے اس کو جاننے والا میں اس کو جاننے والا میں عالم الغب و شہادہ میں الکبیر میں،, میں،, میں،, میں،, میں گلیوں کے اندر پھرتا رہے اس کو جاننے والا میں بجلیوں کا چمکانے والا اور پھر اس کو زمین پہ گرانے والا میں اور بھاری بھاری بادلوں کو آسمانوں کے قریب لے جا کے اس سے بارش کا برسانے والا میں اللہ فرما یہ سارے کام میرے ہیں وہ ہم یجادلونا فی ان مشرکو کو دیکھ پھر بھی اللہ کی توحید میں جھگڑے کرتے ہیں وہ ہم یجادلونا فی اللہ کے بارے میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے وہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی وحدانیت کے بارے میں اللہ کی الوهیت کے بارے میں اب سنیے جی وہ آیت اب سنتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے مزہ ائے گا اس ساری کلام کا خلاصہ یہ نکلا اس سارے کلام کا سمرا یہ نکلا اس سارے کلام کا نتیجہ یہ نکلا عالم الغیب میں جاننے والا میں جو کچھ ماں کے پیٹ میں اس کو سنبھال کے رکھنے والا کب وہ پیدا کرے گی یہ سب کچھ جاننے والا میں ہوں اگر یہ ساری کاریگریاں میری ہیں تو نتیجہ یہ نکلا لہو دعوت الحق اسی کے لیے ہے پکار سچی لہو دعوت الحق اسی کے لیے پکار سچی پھر پکارے جانے کے لائق بھی وہی ہے پھر مدد بھی اسی سے مانگو لہو دعوت الحق حق اور سچ کی پکار ہوگی تو کس کے لیے ہوگی آل. اللہ کے لیے ہوگی پھر اللہ نے مثبت رنگ اختیار کیا ساتھ ہی اللہ نے منفی رنگ اختیار کر لیا قرآن بڑی عجیب کتاب ہے ایک آیت کے ایک حصے میں مثبت رنگ کہ پکار سچی کس کے لیے ہوگی آل. بالکل ساتھ ہی اللہ نے منفی رنگ رکھ لیا اللہ نے فرمایا مِن دُونِهِ اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو پکار سچی تو حق ہے میرا اس لیے کہ کاریگری کرنے والا میں ہوں عالم الغیب میں ہوں لیکن جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو لا لهم تجیب لا لہم بے شعیل وہ ان کو جواب نہیں دے سکتے بے شعیل کا کیا میں نے ذرا بھی لا بونا وہ ان کی بات کو قبول نہیں کر سکتے وہ ان کی پکار کا جواب ہو نہیں دے سکتے بے شعیل ذرا سا بھی کچھ بھی اللہ کباستے کفئی وہاں میرے اللہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربانی جاؤں واہ قبر پرستوں نہ من اللہ نے بھی کس طرح سمجھایا تم نے بھی ایک بات اللہ کی نا کیسے بیان کرتے اللہ کبا سے وہ تمہاری پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے مگر اس بندے کی طرح جو پھیلانے والا ہے اپنے ہاتھوں کو با سے کفئی پھیلانے والا ہے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلانے والا ہے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف اور کہتا ہے آ پانی آ پانی, آ پانی, آ پانی لے یب لوگا گا تاکہ پانی پہنچ جائے اس کے منہ کو کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے پیاس نے پاگل کر دی ہے پیاس نے پاگل کر دی ہے کنویں کی منڈیر پہ کھڑا ہے اس میں رسی بھی کوئی نہیں اس میں ڈول بھی کوئی نہیں لیکن پیاس سے پاگل ہو گیا آ پانی آ پانی آ پانی فرماتے ہیں وما ہوا بے ہی وہ پانی اس تک پہنچ نہیں سکے گا قیامت تک پکارتا رہے وہ تو کنواں ہے پانی ہتھیلی پر بھی ہو اور یہ کہے آ پانی آ پانی پانی اس کی پکار کو سن نہیں سکتا اس کی دعا کو قبول کر نہیں سکتا اس کی پکار کو قبول نہیں کر سکتا اس کی کو پانی سن نہیں سکتا یہ کہتا ہے آ پانی اللہ نے فرمایا پانی اس کے منہ تک نہیں آ سکتا وہ ما دعاؤل کافرینا دعول کافرینا اور نہیں ہے دعا کافروں کی اللہ فی زلال مگر نری گبرائی کافروں کی پکار اللہ تعالیٰ کے نہیں دیکھتا کہ جب تک ڈول اور رسی موجود نہ ہو تو پانی کنویں سے باہر نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا دیواروں کو پکارنے والا ہے کسی کمر اور مزار پہ جا کے کھڑا ہے اس نے یہ دیکھا کہ اس کمر کے اندر روی رسی تو ہے کوئی نہیں کوئی سن سکتا مرے ہوئے بھی نہیں سن سکتا اللہ نے مثال دے کے سمجھایا پانی اس کی پکار کو نہیں سن سکتا قبروں والے بھی اس کی پکار کو نہیں سن سکتے پانی اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا تو قبروں والے بھی اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں نفتوے لگانے کا عادی ہوں نہ ہم یہ محفل اس لیے سجاتے ہیں کہ اس میں ہم فتویٰ بازی کریں یا کسی کی دل آزاری کریں لیکن قرآن کی اس شاید کو یہاں بھی دیکھیے گا اور گھروں میں جا کے ایک مرتبہ پھر دیکھیے گا پھر سوچئے گا پھر توجہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولزین جو لوگ میرے سوا اوروں کو کیا کرتے ہیں پکارتے ہیں پکارتے ہیں عبادت کا لفظ نہیں ہے پکار کا لفظ ہے جو لوگ پکارتے ہیں میرے سوا اوروں کو اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکاروں کو سن لیتی ہیں اور جواب دے دیتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا وہ ما دعل وما دعا کافرینا وما دعاون کافرینا معلوم ہوتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اس نظریے سے پکارنا کہ غائبانہ وہ میری پکار کو سنتا ہے اسی کا نام شرک و کفر ہے وما دعاؤں کافرینا اور نہیں ہے پکار کافروں کی مگر کھلی گمراہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ کفر کا فتوا لگایا ہے جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں پہلا مسئلہ جس پر قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیا اس باتی رنگ میں بھی اور منفی رنگ میں بھی میں نے دونوں قسم کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں وہ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں غائبانہ مصائب و مشکلات میں پکارو تو صرف کس کو اللہ کو اور میرے سوا کسی کو نہ پکارو اس لیے کہ ان کے اختیار میں نفع نقصان کوئی نہیں اس لیے کہ وہ تمہاری پکارے سونا نہیں سکتے یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت زیادہ بیان کیا اور دوسرا مسئلہ دوسری عبادت کی قسم یا دوسرا مسئلہ جس کو قرآن پاک نے بہت زیادہ بیان کیا وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں لوگوں جو مال میں نے تمہیں دیا ہے جو دولت میں نے تمہیں دی ہے جو کھیتی باڑی میں نے تمہیں دی ہے جو زمین میں نے تمہیں دی ہے جو باغات میں نے تمہیں دیے ہیں اور جو اناج اور غلہ زمینوں سے کاٹ کے اپنے گھروں میں لے آتے ہو اور جو چوپائے میں نے بنائے ہیں اور میں نے تمہیں چوپائے دیے ہیں اور لوگوں اپنے میں اپنی کھیتی باڑی میں اپنے کس کی؟ اللہ <سلام> یہ دوسرا مسئلہ ہے جس کو قرآن زیادہ بیان کرتا ہے کہ مال میں نے دیا ہے اس کو خرچ بھی میرے رستے میں کر زکات میرے رستے میں دے فطرانہ ادا کر اشر ادا کر اس میں سے صدقات نکال اس میں ہم نے حق رکھا ہے غریبوں کا مسکینوں کا یتیموں کا مال مال میں نے دیا ہے خرچ میرے نام پر منت ماننی ہے تو اللہ منت کس کے نام کی ماننی ہے اللہ کے نام کی ماننی ہے نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے نام کی دینی ہے مائی مریم مائی مریم کی والدہ نے جب نظر مانی سورت عمران آل آل میں اللہ نے ذکر کیا مائی مریم کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جب مریم ان کے پیٹ میں آئی تو وہ کہتی ہیں ربے ربے انی نظر تو لڑکا ربے اے میرے ربو انی نظر تو میں نے نظر مانی ہے لڑکا کے لیے؟ جا، جا جا. لیے معلوم ہوتا ہے نظر ماننی ہے تو کس کے لیے جا. اللہ کے لیے, نیاز کوئی چیز ہے, تو کے لیے؟ اللہ کے لیے, کوئی نیاز کے طور ہے, تو کے لیے؟ اللہ کے لیے نظر دینی ہے جانور میں سے حصہ نکالنا ہے کھیتی باڑی میں سے حصہ نکالنا ہے تو صرف اور صرف کس کے نام پہ جا. غیر اللہ کے نام پر نظر نہیں دینی اس کو قرآن نے کیا قرار دیا جا. حرام، شرک،, اور شرک قرار دیا حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے، دو آدمی گزر رہے تھے امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی ایک جگہ پہ گزر رہے تھے ایک گاؤں کے قریب سے گزرے ان گاؤں والوں کا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے پوجہ پاٹ کرتے تھے نظر و نیاز چڑھاتے تھے گزرے گاؤں والوں نے پکڑ لیا گاؤں والوں نے پکڑ لیا اور گاؤں والوں کہنے لگے ہمارا قانون ہے کہ ہم کسی بندے کو اس گاؤں کے قریب سے نہیں گزرنے دیتے جب تک وہ بطور نظر و نیاز اس بت پر کوئی چیز نہ چڑھائے لہذا تمہیں بھی اس بت مطلب پر نظر و نیاز کے طور پر کوئی چیز دینی ہوگی تب تمہاری جان چھوٹے گی چنانچہ ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے کہا چڑھا بطور نظر و نیاز کوئی پیسہ کوئی کپڑا کوئی چیز نیاز کے طور پر دے اس نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کوئی پیسہ کوئی کپڑا کوئی چیز نہیں ہے میں کیا نظر و نیاز اس پر چڑھاؤں تو گاؤں کے لوگ کہنے لگے اس کے سوا جان نہیں چھوٹے کی. چاہے ایک مکھی کو پکر کے بطور نیاز اس پر چڑھا دو بطور نظر چڑھا دو اس بندے نے ایک مکھی کو پکر کر بطور نیاز اس پر چڑھا دیا نبی پاک نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس بندوں پر جہنم واجب کر دی اکتاک کو جہنم میں ڈال دو اس نے غیر اللہ کی نیاز دی ہے ایک مکی اس وجہ سے جہنم میں ڈالا ذہن میں رکھی اس وجہ سے اللہ نے اس کو کہاں ڈال دی معلوم ہوتا ہے بندہ مومن تھا ورنہ اگر بندہ کافر ہوتا تو اس وجہ سے کیوں ڈالنا تھا وہ تو کفر کی وجہ سے ویسے ہی جنمی تھا لیکن جب نبی پاک کہتے ہیں کہ اس کو اللہ نے جہنم میں کس وجہ سے ڈالا اس وجہ سے ڈالا کہ اس نے بطور نیاز ایک مکھی غیر اللہ کے لیے اس نے بطور نیاز چڑھائی ہے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا دوسرے بندے کو انہوں نے کہا کہ تو بھی ایک نیاز یا کوئی چیز بطور نظر و نیاز اس بط پر غیر اللہ کے نام پر دے اس نے کہا مال دیا اللہ نے ہے دوں گا بھی اسی کے نام پر میں نہیں چڑھاؤں گا انہوں نے کہا مار دیں گے اس نے کہا مار دو میں غیر اللہ کی نظر و نیاز نہیں دوں گا قتل کرتے ہو قتل کر دو میں نیاز نظر نہیں گا چنانچہ ان لوگوں نے اس اس بندے کو اس وجہ سے جب قتل کیا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں پہنچا دی یہ نبی پاک کی حدیث ہے تو غیر اللہ کی نیاز ایک مکھی کو پکڑ کے بت پہ چڑھانے والا جہنم کا مستحق ہو گیا اور تاجروں دکانداروں بڑے بڑے لوگ منگتے تمہاری دکان پہ آتے ہیں اللہ رسول دے ناندہ سوالے اللہ تے پہنٹن پاک دے ناندہ سوالے نظر اللہ نیاز حسین, حسین, حسین, حسین وہ مانگتا ہے نظر اللہ نیاز حسین نیاز حسین کے نام پہ مانگتا ہے اگر, اگر آپ نے چار آنے اٹھا کر اس کو دے دیئے یہ غیر اللہ کی نیاز دی ہے آپ نے یہ غیر اللہ کی آپ نے نیاز دی اس نے مانگا تھا غیر اللہ کے نام پر اللہ رسول سوال سوالے آپ نے پیسے اٹھا کر اس کو دے دیے یہ غیر اللہ کی نیاز ہے جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگو گے اللہ معاف نہیں کرے گا اور یہ شرک ہوگا اسی کا نام شرک ہے اگر ایک مکھی چڑھانے سے بندہ جانوی ہو سکتا ہے تو غیر اللہ کے نام پر رقم دینے سے بھی بندہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے لہذا دوسرا مسئلہ جس پر سب سے زیادہ زور دیا قرآن پاک نے وہ یہ تھا کہ لوگوں مال میں نے دیا ہے اس کو تقسیم بھی میرے میرے نام نام پہ کرو نظر و نیاز میرے نام کی دو منت میرے نام کی مانو میرے سوا کسی کے نام کی نظر و نیاز نہ دو میں اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ جب ہم سورتوں کے خلاصے بیان کر رہے ہیں سورت فاتحہ بکرا عالم عمران تین صورتوں کے ہم خلاصے بیان کر چکے ہیں انشاءاللہ یہ شرک والا مضمون ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہم صورت نساء شروع کریں گے اس کے بعد جب صورت مائدا ائے گی نا مائدا اور انام میں سوائے اس کے ہے ہی کچھ نہیں کہ خرج کرو تو کس کے نام پہ وہاں بڑی تفصیل ہوگی اس کی وہاں بڑی تفصیل سے ہم اس مضمون کو ذکر کریں گے کہ مالی عبادت اللہ کے لیے ہونی ہے نظر نیل اللہ کے لیے ہونی ہے اب زیر میں رکھیے گا اب ذہن میں رکھیے گا شرک کی ایک قسم کیا ہے شرک فی فا شاش شرک کی ایک قسم کیا ہے شرک فی فا کس میں شرک پکار میں شرک کے پکارنا ہے تو خالص کس کو اللہ کے سوا کسی اور کو وائبانہ پکارے گا تو یہ شرک ہو جائے گا اور اس کو کون سا شرک کہیں گے شرک ف درک اور نظر و نیاز دینی ہے تو کس کے نام کی اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز دے گا تو یہ شرک مالی بن جائے گا اس کا نام کیا ہوگا شرک مالی, مالی یعنی مال کے اندر شرک کرنا نظر و نیاز میں شرک کرنا غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا شیرک فا اور شرک مالی یہ دونوں نہیں کرنے ہیں اور دعا کرنی ہے تو کس سے اور مال خرچ کرنا ہے تو کس کے لیے اگلے درخ کی تمیز صرف مان دیتا ہوں اس کے بعد ختم کرتے ہیں اور یہ بات جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں اس کو ذرا آپ بہت توجہ سے سنیں گے بہت مختصر سی بات ہوگی لیکن توجہ آپ کی درکار ہوگی غیر اللہ کی پکار کا شرک اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کا شرک یہ دونوں شرک ہے نا غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا کیا ہوگا شرک غیر اللہ کو غائبانہ پکارنا کیا ہوگا شرک غیر اللہ کو پکارنے والا شرک اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا شرک اس عقیدے سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں یا جس کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں وہ عالم ال... <تصفيق> یہ شرک کس سے پیدا ہوتا ہے جی ذہن میں رکھیے یہ دونوں شرک کس عقیدے سے پیدا ہوں گے کہ جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہا ہوں یا جن کو میں غائبانہ پکار رہا ہوں یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا ہوں بہادر حق تے بیڑا دھس شرک ف اور دوسرا شرت مالی ایک قسم میں نے آپ کو رمضان کے آخری جمعے میں بتائی تھی وہ بھی دراصل میں رکھ لیجیے شرق فِذ ذات فضات شرت ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا جیسے یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے عیسائیوں نے کہا عیسا اللہ کے بیٹے ہیں اور مشرقین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں یا کسی کو کہنا کہ یہ نور من نور اللہ ہے یہ اللہ کی جز ہے یہ اللہ کا نور ہے یہ اللہ کا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں شرق فی ذات اللہ نے قرآن پاک میں اس کی تردید کرتے ہوئے کہا لم یلی ولم یولد نہ میں نے کسی کو جنا نہ میں کسی سے جنا گیا میری کوئی جز نہیں ہے میرے کوئی حصہ میرا نہیں ہے یہ شرق فی ذات ہو گیا جی دوسرا شرق فی دعا ہو گیا جی تیسرا شرق مالی ہو گیا جی یہ تین شرک کی قسمیں میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آئندہ جمعہ جب ہم شرک کی دو قسموں پہ بحث کریں گے ان کا نام کیا جی شرک فل علم شرک فل علم اور شرک ف تصرف شرک پھر تصرف یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو مختار کل ماننا اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا سمجھنا کہ میرا برا بھلا کرنا اس کے اختیار میں ہے وہ تصرفات ہیں اس کے اس کے ہاتھ میں ہے تصرف ان شرکوں کے بارے میں ان قسموں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے ایک اعلان آپ آج تو خیر خاصی چونکہ سردی تھی اور آپ اس کے باوجود اتنی محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے اور یہ محبت آپ کی اللہ کے قرآن سے چاہتے تھے کہ ہم اللہ کا قرآن سنیں اتنی شدید سردی میں آئے آپ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے آئندہ بھی آپ بھی آئیں گے اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی لائیں گے خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے جو درس ہم نے دیے اور آج میں نے جو درس دیا اور آئندہ جمعہ ان شاء میرے اللہ کو منظور ہوا تو ہم جو درس دیں گے اس کو ہم ان چند دنوں میں کتابی شکل میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے انشاءاللہ شرک کیا ہے شرک کیا ہے تاکہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے جو لوگ ہمارے درسوں میں شامل ہو نہیں ہو سکے جیسے کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا اس کا بیٹا ہو وہ اسے مدرسے میں داخل کروا دے بعد میں ہٹانے کا ارادہ ہو کہ وہ اسکول کے بعد مدرسے میں جائے گا تو گناہ گار بیٹا یا باپ بعد میں بیٹا ضد کرتا ہے دیکھیے جی آپ نے جو منت مانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے تو آپ اسے حافظ قرآن بنائیں گے یہ منت پر عمل کرنے کا تو آپ ہتل مقدور جہاں تک آپ کی کوشش ہے وہ آپ نے کرنی ہے آگے نتیجہ تو میرے سپورٹ آپ اپنی پوری کوشش کریں بچے کو راغب کریں اس طرف اسے بتائیں کہ بیٹا میں نے منت مانی ہے لہذا میں نے منت پوری میری تب ہوگی کہ تم حافظ قرآن بنو اگر پہلے سکول پڑھنے کے بعد بچہ یہ کہتا ہے کہ میں بعد میں حفظ کروں گا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا سکول کی تھوڑی سی تعلیم دلوانے کے بعد اگر بچہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گا پھر بھی آپ کی منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اگر کوئی سفر میں دور جائے وہاں ایک ہفتہ دو دن یا چار دن ٹھہرنا ہو تو وہ کیا پوری نماز ادا کرنی چاہیے فرض یا کثر ادا یا فرض ادا کرنی چاہیے دیکھیں پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہو تو پھر پوری آپ نماز پڑھیں گے جی فرض بھی پورے پڑھیں گے سنتیں ساری چیزیں آپ پوری پڑھیں گے اگر پندرہ دن یا پندرہ دن سے زیادہ رہنے کا آپ کا ارادہ ہو اور سفر اڑتالیس کا ہو سفر کتنا ہو پرانے میل کلو میٹر نا پرانے میر میرا خیال ہے وہ تقریباً کوئی بہتر تہتر کلومیٹر میٹر بہتر تہتر کلو کے قریب وہ سفر بنتا ہے یہ سفر آپ کا ہو پندرہ دن ٹھہرنے کا یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو آپ کا تو آپ نماز پوری کریں گے اور اگر آپ کا اتنا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے ہفتہ یا دو چار دن ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو آپ نماز قصر پڑھیں گے جی ہاں ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے مثال کے طور پہ آپ لاہور گئے یا آپ کسی عدالت میں جا رہے ہیں اسلام آباد یا کراچی کی تاریخیں تین دن کی تاریخ دے رہے ہیں آپ کہتے ہیں سرگودا تین دن کے بعد آپ پیش ہو جاتے ہیں پھر وہ تین دن کی تاریخ دے دیتے ہیں آپ کہتے ہیں چلو تین دن کی تاریخ پڑ گئی ہے اس کو بھگتا کے چلے جائیں گے پھر کون آئے گا وہاں سے اس طرح تاریخ دیتے دیتے دیتے دیتے دیتے اگر سال بھی جائے تو آپ کسر نماز پڑھے گی پھر آپ کی نماز کیا ہوگی قصر نماز ہوگی آپ پوری نماز نہیں پڑھیں گے پوری نماز آپ اس وقت پڑھیں گے جب آپ کی نیت بن جائے گی کہ میں نے یہاں کتنے دن رہنا ہے ہاں دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں جو پوچھنا چاہتے ہیں میرا خیال یہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ فرض تو قصر پڑے گا یہ سنتیں اور نوافل اس کا کیا بنے گا دیکھیں دیکھے تو آپ نے پڑھنے وتر تو معاف کوئی نہیں ہے فرض آدھے ہو گئے ہیں اللہ نے توحفہ آپ کو دے دیا ہے اور آدھے کر دیئے ہیں سنتیں جب فرض ہی آدھے ہو گئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سنتیں بھی آپ پر لاگو نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے لاگو نہیں کی ہیں آپ پر سنتیں بھی اگر آپ ان کو پڑھ لیں کسی جگہ پہ آپ ٹکے ہوئے ہوں پڑھ لیں تو وہ نفل بنیں گے جی سننا تھے کیا بن جائیں گے نفل بن جائیں گے یہ بھی اس صورت میں جس صورت میں آپ کسی جگہ ٹکے ہوئے ہوں ورنہ ایک جگہ پہ میں سفر پہ گیا تھا بس پہ ہم بیٹھے تو میرے ساتھ ایک بیچارہ صوفی تھا ایک جگہ پہ ہم نے کہا بس روکا نماز پڑھنی ہے اس نے بڑا صوفی نے زور لگایا روکو جی روکو نماز پڑھنی ہے جی وہ بس روک دی گئی صوفی سے مسواک کرنے لگے اللہ نے فرض آدھے کی ان کو مسواک جب اللہ نے فرق آدھے کر دیے صرف اس وجہ سے آدھے کیے ہیں کہ سفر میں دقت ہوتی ہے سفر میں تکلیف ہوتی ہے وقت زیادہ بندہ خرچ نہیں کر سکتا اب باقی بس میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں اور صوفی اور لگے ہوئے تو یہ صورت بھی صحیح نہیں ہے خیال کرنا چاہیے سب کا آپ نے پچھلے جمعہ المبارک کو درس نہیں دیا بہت بور جمعہ گزرا آپ کی قسط لینے بازار آئے تو دکان بند تھی مہربانی اب چھٹی نہ کریں بالکل نہیں کریں گے جی انشاءاللہ یہ جو ہم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جامع مسجد بلاک نمبر اٹھارہ اس میں ناظرا قرآن پاک کی کلاس لگتی ہے جی عشاء کے بعد بڑے لوگ سب لوگ اس میں پڑھ لیتے ہیں ناظرا قرآن پاک جو نہیں پڑھ سکتے یا پڑے ہوئے اور غلط پڑے صحیح نہیں پڑھے ہوئے اے کل سے وہ کلاس انشاءاللہ لگ رہی ہے جی جو حضرات اس میں حصہ لیتے ہیں وہ اس میں حصہ لیں گے جی بال جو چہرے کے ہیں مونچھوں کے ہوں یہ اس طرح سے اگر صاف کروا لیے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کسی کے انتقال کے لیے جی دعا کہ ان کی عزیزہ کوئی وفات پا گئی ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں ایک واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا بے نماز اور نمازی آدمی باشرہ اور غیر شرح آدمی ایک آدمی کے چہرے پہ سنت رسول ہے اور ایک آدمی کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے تو ان دونوں کی زندگیوں کے لوازمات میں کچھ فرق نظر آنا چاہیے تھا نظر آنا چاہیے دیکھیں اگر ایک درس دینے والی عورت ہو اور درس سننے والی عورت ہو قرآن پڑھنے والی عورت ہو وہ بھی بغیر پردے کے بازار پھرتی ہو اور ایک وہ عورت جو قرآن پڑھتی نہیں ہے وہ بھی بغیر پردے کے بازار میں پھرتی ہو تو دونوں کے رویوں میں کوئی فرق کوئی فرق نہیں ہے پھر اس کے قرآن پڑھنا درس کا سننا سنانا اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہ جاتی واقعی ان بے حیائیوں نے اس طرح پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے ج لیا ہے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے اور ان بدیوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دے اور اللہ تعالی زندگی شریعت کے مطابق اور کوئی شخص دوسرے شہر میں پڑھتا ہے اور چودہ یا پندرہ دن کے وقفے سے اس صورت میں کیا وہ قصر نماز قصر پڑھے گا اگر کوئی آدمی فیصل آباد لاہور یا ایسی جگہ جہاں نماز قصر ہوتی ہے ملازمت کرتا ہے یا وہاں پڑھتا ہے کوئی بچہ اسکول کالج میں تو اگر وہ لاہور اور فیصل یا جس شہر میں بھی وہ رہتا ہے اگر وہ وہاں پندرہ دن کبھی نہیں رہا پندرہ دن وہاں کبھی نہیں رہا پندرہ دن سے پہلے سرگودے واپس آ جاتا ہے تو وہ قصر نماز پڑے گا جی وہاں وہاں نماز وہ آدھی پڑے گا لیکن سرگودے میں نماز پوری پڑے گا یہ اس کا وطن اصلی ہے یہ اس کا وطن اصلی ہے اصلی گھر ہے اصلی وطن ہے یہاں ایک گھنٹے کے لیے بھی آئے گا تو پوری پڑے گا اور لاہور فیصلہ باد ملازمت کرتا ہے یا پڑھتا ہے اگر پندرہ دن وہاں نہیں رہا میری قید یاد رکھے تو وہ مسافر ہے اگر کسی موقع پر یہ ملازم اور اسکول کالج پڑھنے والا اگر کسی موقع پر لاہور فیصلہ باد شہر میں پندرہ دن ٹک گیا تو وہ اس کا عارضی وطن بن گیا وہ اس کا عارضی وطن بن گیا اب وہ وہاں قصر نماز نہیں پڑھ سکے گا وہاں اس کا بعد میں بھی کبھی نہیں پڑھ سکے گا اس کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی اجمین